جی فرمائیے ذرا اس میں بولیں ذرا فاصلے پہ رکھا ستاروں کے اثرات ہماری زندگی میں پڑتے ہیں گائے ستاروں کے اثرات ستاروں کے ہاں تشریف رکھی مثال کے طور پر آپ کا کیا نام ہے شاہ نواز نواز یہ نام ہے نا آپ کا اب ایک شاہ نواز آپ کا نام ہے ایک شاہ نواز بہت بڑا سرمایہ دار ہے ایک شاہ نواز بادشاہ ہے ستاروں سب کے ایک ہوئے نہیں گردی سب کی ایک ہوئی ایک بھیک مانگ رہا ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ایک بادشاہ بنا ہوا تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے ستاروں کی گردش اور ستاروں کے اعتبار سے اس کے معاملات وغیرہ یہ بالکل درست نہیں ہے نہ اس پہ یقین علم ہونا یہ الگ بات ستاروں کا یا اس کا اس کا علم ہونا یہ الگ بات پھر اس کے کئی قسمیں مثال کے طور پر آسمان کو دیکھ کر بالو ستاروں کے ماہروں قبلے کا تعین کر لیتے ہیں قبلا کس طرف ہماری والدہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر وہ ستاروں کو دیکھ کر کے معلوم کر لیتی تھیں کہ شہری کا وقت ہو گیا سمجھے نا اور قبلہ کس طرف ہے ایسے انداز ہیں کہ یہ بچھو کہتے ہیں ایک جگہ یہ بچھو ادھر ہو یہ ستارہ ادھر ہو تو اتنے فاصلے پر یوں قبلہ ہے. تو آسمان کو دیکھ کر کے لوگ متعین کر لیتے تھے. یہ جو کمپاس ہے جس کو قطب نما کہتے ہیں یہ بتائیے اب اس کی ایجاد تو بہت بات کی ہے نا کہ لوگ سمندر میں سفر کیسے کرتے تھے کیسے کرتے سمندر میں سفر ان کو ستاروں کا علم ہوتا تھا جو دور تھا اس زمانے کے دور کی ضرورت آدمی نے ایجاد کر لی تھی اس وقت تو میں ستاروں کو دیکھ کر کے کشتی کا رو متعین کرتے کہ بھئی مشرق کی طرف جانا ہے مغرب کی طرف جنو اور دیکھیں آپ کی کشتیاں اپنی اپنی جگہ پہنچتی تھی نہیں آپ انداز لگائیے دمک سے اسپین پہنچا تاریخ بن زیاد موسا بن نصیب کون سا اس کے پاس کم پاس تھا پہنچ گیا جناب اسپین پہ حملہ کر دیا بڑے بڑے حملے ہوئے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بحری جنگیں شروع ہوئیں ان کے پاس کون سے کمپاس ہوتے تو ستاروں کے ذریعے سے وہ اس منزل پہ پہنچ جائے اس, اس لیے صحابی کا نجوم میرے صحابہ کی مثال جو ہے مانند ستاروں کے اور میرے اہل بیت کی مثال سفینے نو نوں کی علماء نے اس کو کتنے پیارے انداز میں کہا کہ اہل بیت کے سفینے میں بیٹھو اور ستاروں سے راستہ پوچھو تو منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے جب لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت کو مانیں صاحبہ کو نہیں مانتے یا بعض صحابہ کو مانیں اہل بیت کو نہیں مانتے دونوں یہ تو کشتی میں بیٹھے آپ یہ کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت ہے اور ستاروں سے راستہ تلاش کریں تو ستاروں کا ایک علم دوسرا علم کیا ہے جس کو علم نجوم کہتے ہیں علم توقیت ہے یہ سب اسی کے بھائی بہن ہے سمجھ لیں اب آپ یہ کہ علم ضرور ہے کہ آدمی اس کے ذریعے جو اس میں ماہر ہو ساری باتوں کو معلوم کر لیتا ہے جو آنے والی جو ہونے والی لیکن اس میں غلطی ہو جاتی مثلا مثلاً فاضل بریلوی نے ملفوظات میں لکھا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس علم کے ذریعے سے یہ نتیجہ نکالا کہ تیرہ صدی میں دنیا ختم ہو جائے گی تیروی میں اور قیامت آ جائے گی آلحاظ نے لکھا کہ ان کا یہ تخمینہ غلط نکلا ٹھیک دیکھیے کیا چودویں صدی شروع ہو گئی اب تک ہم لوگ زندہ اور قیامت نہیں آئی کسی نے کہا کہ وہ قیامت آ جائے گی خادی شریف میں کہ جب سین شین میں داخل ہو اب سین شین میں داخل کا کیا مطلب ہے ایک سلیم بادشاہ تھا وہ شام میں داخل ہوا شام کو اس نے فتح کیا لوگ کہہ رہے تھے اب یہ سین شین میں داخل ہو گیا تو قیامت آ جائے گی حالانکہ ایسا نہیں ہوا حضرت محیودی عربی نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کسی کتاب میں جو اعلیٰ حضرت نے کتاب کا نام نہیں لکھا تخمینہ لکھا کہ لکھتے لکھتے جب اس سن پہ پہنچے تو وہ جگہ انہوں نے خالی چھوڑ دی وہ اتنے کشک کے ماہر تھے کہ امام الکاشف کہلاتے تھے مگر دن تاریخ انہوں نے نہیں لکھی کہ یہ لوگوں کے اس کا انکشاف نہیں پھر آل فاضل بریلوی نے اپنا علم ظاہر کیا اور اس کے مطابق غالباً لکھا شاید کہ بیسویں صدی میں تمام مسلم حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور بیس یا بائیس کو فلا موقع پر میرے علم اور حساب کے مطابق جو ہے وہ قیامت آ جائے گی اب آئیے اعلی حضرت فاضل برلوئے مسئلے کو سمجھانے کے لیے اتنے ماہر تھے اس علم میں کہ اپنی تاریخ وسال بھی لکھ دی اور انہیں کیا ہم اثر ایک محدس تھے محدیث صورتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدس تھے سورت کے رہنے والے تھے. اور پیلی بھی شریف میں ان کا دار تھا وہاں یہ رہتے تھے حلامہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمتہ علی رحمت اللہ علیہ محدی سورتي کے شاگرد اور لاما مولانا امجد علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی محدی سورتي اللہ علیہ کے شاگرد تو محدی سورتي کی بھی تاریخ و وصال لکھ دی سارا لکھ دیا لکھیں وہاں کسی نے سوال کیا کہ حضرت جب یہ بات بالکل فق اور بالکل اس موقع پہ ہوتی ہے تو آپ پھر کہتے ہیں اس پہ یقین نہ کیا جائے بات تو ہو جاتی اور آپ کہتے ہیں یقین نہ کیا جائے اب ایک مرتبے رامپور کے ایک نواب صاحب تھے ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی انہوں نے اعلی حضرت خط لکھا بو اس کے کہ وہ شیعہ تھے تو اعلی حضرت نے ان سے فرمایا اگر آپ کی بیوی سنی ہو جائے اس مرض سے نجات مل جائے اب نواب صاحب ذرا وسیع القلب تھے اس معاملے میں اپنی بیوی سے کہا بھائی میری طرز تم اجازت ہے مولانا احمد رضا بڑے علوم فنون کے ماہر ہیں اپنی جان بچانے کے لیے تم سننی ہو جاؤ تو تمہاری جان بچ جائے گی عورتیں کمبک جو ہے وہ مردوں سے زیادہ شیعہ ہوتی اس نے کہا مجھے مرنا تو پسند ہے مولوی احمد رضا کی بات نہیں مانو جی منع کر دیا فرما اس تاریخ میں اتنے وقت میں اس وقت میں تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے گا اب وہ ایسی کٹر شیا تھی اس نے کہاں نہ انتقال ہوگا رام پور میں انتقال ہو کہاں نینی تال چلو جیسے ہماری ہم مری ہے ہندوستان میں بڑی اونچائی پر ایک جگہ جس کو نینی تال کہتے ہیں جہاں ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے سردی ہوتی ہے بیمار لوگ عموم وہاں چلے جاتے آلح فاضل بریلی جب بیمار ہوئے روزہ رکھنے کے لیے حکیموں نے منع کر دیا اب اتنی گرمی جو ہے بریلی شریف کی برداشت نہیں کر پائیں گے تو روزہ چھوڑ فرمان روزہ نہیں چھوڑوں گا تو آپ نینی تال چلے گئے وہاں آپ نے روزے رکھے اور پھر واپس آ تو وہ نینی تال گئی اور اس نے کیا کہا کہ میں اس مولوی کو تو جھوٹا کروں گی اگر مری بھی تو نینی تال میں مریں اور مولوی صاحب نے یہ کہا کہ رامپور میں مرے گی وہ چلی گئی ماں چلو نواب صاحب چلے گئے ان کی بیگم میں چلی گئی اب وہاں صحت مند ہو گئی اب جب آدمی صحت مند ہو جائے سب کچھ تھا تو بھول بھال جاتا اچانک ہندوستان کے وائے سرائے کا رام رامپور آنے والے اب یہ پروٹوکول کے لیے رامپور کے لیے انہوں نے سامان باندھا بے گمبھی کہنے گی میں بھی چلوں گی رامپور تو نہ کہا نہیں تم یہی رہو ابھی تمہاری صحت میں نہیں نہیں میں چلوں گی رامپور اب وہ جناب وہ وائے سرائے کے استقبال ہے میاں بیوی آئے ٹھیک اسی تاری اسی دن رامپور میں مر گئی جو اللہ حاظن نے فرمایا اب کہا کہ آپ کہتے یقین نہیں کریں کیا اب دیکھیے آلہ نے کیسے سمجھایا اب دیکھا زمانے بڑی بڑی گھڑیاں ہوتی اس کا شیشہ کھول کر ایک بڑی چابی ہوتی اس میں بھرا جاتا تھا روزانہ جناب اس میں چابی وہ چلتی اس کا ڈھکن ایسے کھل جاتا ایک صاحب آن کر اس مزلے کو کہنے لے کے نہیں یہ آپ بتائیے آپ کیوں کہ یقین نہیں پھر آزاد نے بڑے آسان انداز سمجھایا کہ یہ تو کوئی علم توقیق اور علم ججم کا ماہر آدمی تو ہے نہیں کہ میں اس کو علوم فنون سے سمجھاؤں آزاد نے بٹھایا اتفاق اس وقت بجے دن کے گیارہ اب گھنٹی بجی گیارہ گھنٹوں کی ٹن ٹن ٹن گیارہ گھنٹے بجے اللہ خاموش رہے فرمایا کتنے گھنٹے بجے ان کا گیارہ اچھا یہ بتائیے بارہ گھنٹے کب بجیں گے ان کا ایک گھنٹے کے بعد ظاہر ہے جب بارہ بجیں گے تو بارہ گھنٹے بجیں گے نا ایک گھنٹے کے بعد بجیں گے ان کا حساب کر کا حساب کیا کرنا ہے یہ جی سیدھی بات ہے سوئی جب بارہ پہ پہنچے گی تو بارہ گھنٹے بجیں گے کہنے, لے, ہے حساب یہی کہتا رات اٹھے شیشا کھول کر سوئی گھما کر کے بارہ پہ کر دی اب گھنٹے بجنا شروع ہو گئے ٹن ٹن ٹن جب بارہ گھنٹے بج گئے تو آج نے فرمائے آپ تو کہہ ایک گھنٹے کے بعد بجے یہ اتنے پہلے کیسے بچ گئے کہا جی آپ نے سوئی جو گھما دی پر یہی سمجھانا چاہتا تھا حساب دھرار جاتا قدرت سوئی گھما دیتی سارا حساب جو ہے وہ دھرا رہ جاتا قدرت جو سوئی گھما دے سارا حساب کتاب بالکل دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے, صاحب اس علم کی یہ ہے تو اب وہ ہے تو علم بتو علم جیسے جادو کا علم بھی ہے سفلی کا علم بھی ہے اس کو سیکھنا جائز ہے سیکھنے کا مطلب جادو کہتے کس کو ہیں سفلی کہتے کس کو ہیں وغیرہ وغیرہ آج کل تو ہر کسی عامل کے پاس نہ کہتے ہیں آپ کو جادو ہو گیا آپ کا کاٹا ہوگا کل دس بجے سب ختم ہو جائے گا جس کو بھی دیکھیں کہیں اس کو جادو ہو گیا ایسا لگتا ہے روڈ پہ گھوم رہا جادو ہر کو پکڑ لیتا ان کو بےچاروں کو مہارت ہی نہیں ہے کچھ بھی تو وہ, وہ اس کا علم تو ہے نا مثلاً غیبت کتنی بری بات غیبت کا علم غیبت کہتے کس کو ہیں کس کے پیٹ پیچھے بات کہی جا تو غیبت ہوتی ہے کس کس کی غیبت جائز ہے وغیرہ ایک آدمی کی شادی ہو رہی ہوں کسی لڑکے اس کے والدین آپ کے پاس ہیں لڑکا کیسا ہے آپ دیکھ رہے شرد پیرا بنگ پیرا جوا کھل آپ کو نہیں بڑا نمازی ہے بڑا پرہزگار ہے تو مسجد سے باہر نہیں نکلتا اتنا نیک آدھے بتا دو کہ جاری ہے, جرسی ہے کمبک آپ ہوشار رہیے گا آپ یہ قیمت نہیں فاسی کی قیمت نہیں بے دین بد مذہب کی قیمت تو عیبت کا علم الگ ہے جادو کا علم الگ ہے اسی طرح نجوم ہنسا جفر اس کا علم الگ ہے لیکن اس سے نکال کر اس پہ یقین کرنا کہ ایسا ہوگا یہ جائز نہیں ہے سمجھے صاحب